السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص خاص ساتھیوں تیار ہیں آپ کہانی کے لیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک اور خاص بندے یعنی کہ نبی کی کہانی جو اللہ نے ہمیں سنائی ہے قرآن کریم میں ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور یہ آئے تھے حضرت لوت کے آس پاس کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام مدین تھا ان کا قبیلہ بھی مدین کے نام سے موجود تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اردن کی حدود میں واقع تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اس قوم میں بت پرستی مشرکانہ رسوم و رواج کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑی خرابی تھی وہ یہ کہ یہ قوم ناپ تول میں انتہائی خیانت سے کام لیتی تھی یعنی کہ اگر کسی نے کہا کہ مجھے ایک کلو سیب چاہیے تو ایک کلو سیب ناپ کے اس میں سے ایک دو نکال لیے یا پھر ایسا کیا کہ جس ترازو پہ وہ تول رہے ہیں اس کے نیچے پہلے سے ہی کوئی وزن لگا دیا تاکہ ایک کلو جلدی پورا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی فراوانی سر سبز اور شادابی دولت کی فراوانی اور باغ کی کثرت جیسی نعمتیں عطا کی تھیں اہل مدین اصل میں عربی لوگ تھے اور مدین میں رہتے تھے مدین شام کے اطراف میں ایک جگہ مان کے نزدیک ہے جو حجاز یعنی جہاں مکہ موجود ہے وہاں سے جڑا ہوا اور بحیرۂ مردار جو قوم لو جہاں رہتے تھے وہاں سے قریب ہے اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت شعیب بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے اور ان کے بات کرنے کا انداز بہت ہی شستہ اور فصیح ہوتا تھا مدین کے لوگ کافر تھے ڈاکے ڈالتے تھے مسافروں میں دہشت پھیلاتے تھے اور عیقا کو پوجتے تھے عیقا ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا اس کے علاوہ بھی ان میں اور بہت ساری برائیاں تھیں جس کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے لیتے وقت تو وہ بڑے باٹوں اور دیتے وقت چھوٹے باٹوں کا استعمال کیا کرتے تھے یعنی لیتے وقت وہ زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے وقت وہ کم دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں پہ بھیجا تو انہوں نے انہیں وہی دعوت دی جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دی برے کاموں سے منع فرمایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم کیا کچھ لوگ ان پر ایمان لائے لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کو جھٹلایا ان کا مذاق اڑایا آپ نے انہیں بتایا کہ عدل سے کام لو ظلم مت کیا کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھ لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہر راستے میں مت بیٹھا کرو لوگوں کو ڈراتے رہو یعنی راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان کرنا غنڈہ گردی کرنا دہشت پھیلانا اچھی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہ ایسے کر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے لوگوں کے پیسوں کا دسواں حصہ وصول کرتے تھے حضرت شاہد نے کو اس کام سے منع کیا کہ یہ ظلم ہے لوگوں کی کمائی سے پیسے لینا اچھی بات نہیں ہے ار شاہد نے انہیں کہا کہ یاد کرو کہ تم لوگ بہت کم تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی اور تم لوگ زیادہ ہو گئے اب اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے پر عذاب نازل ہو جائے گا مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اپنے یہ غلط کام جاری رکھے تو اللہ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا تمہیں غریب کر لے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا اس کے علاوہ آخرت میں بھی تمہیں بہت بری سزا بھگتنی پڑے گی انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر ان تمام نصیحتوں اچھی باتوں کے بدلے قوم نے بہت ہی اکڑپن کا مظاہرہ کیا مذاق اڑاتے ہوئے کہا <laughs> شعیب تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں یا اپنے مال کو ہم ویسے نہ استعمال کریں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارے پیسے ہم جیسے مرضی جہاں مرضی سے لیں اور جہاں مرضی خرچ کریں تم تو بہت ہی نرم دل ہو انہوں نے حضرت شعیب کا اتنا مذاق اڑایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی ثبوت لے آؤں کوئی دلیل لے آؤں تو کیا تم مان لوگے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اچھے ہو جاؤ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانو اور آخرت میں بھی اس کے پسندیدہ بندے بنو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت ہی نرم اور اچھے الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کی قوم بالکل نہیں مانی اور کہنے لگے کہ اگر آپ ان باتوں سے نہیں رکے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے یا پھر اس بستی سے نکال دیں گے انہوں نے کہا شوائب تمہاری تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر تم ہم میں کمزور بھی ہو اور ہم میں سے ہم سے کمتر بھی ہو اگر تم ہماری قوم والے نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیتے اور جو تم ہمیں باتیں بتا رہے وہ نہیں سمجھ ماری ہمارے کانوں میں بوجھ پن ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا اور ہمارے دل میں بھی پردے ہیں اور حضرت شعیب نے کہا کہ کیا تم اس لیے مجھے مارنے سے بچے ہوئے ہو کہ میں تمہاری قوم کا ہوں تمہیں اپنے اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈر لگتا ہے تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا مگر اس پہ بھی وہ باز نہ ہے اور حضرت شعیب نے انہیں کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا وقت ختم کر دیں گے اور تم پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے جس طرح پہلی اقوام کے اوپر عذاب ڈالا تھا اور پھر کیا ہوا ایک دن وہ سب جب اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو وہاں ایک خوفناک زلزلہ آیا زمین لرزنے لگی جس کی وجہ سے ڈر کے مارے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ بے جان بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور ان پہ عذاب نازل کیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر گرمی مسلط کر دی جس کی شدت پانی سے کم ہوتی اور نہ سائے سے انہیں گرمی رکھتی رہتی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک ایک بادل آیا تو اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے بچ سکیں لیکن اس بادل میں سے بھی چنگاریاں اور شولے برسنے لگے اور اس کے ساتھ پھر زمین لرزنے لگی اور آسمان سے ایک شدید خوفناک آواز آئی جس سے وہ تباہ ہو برباد ہو گئے اب شعیب علیہ السلام نے اپنی بستی کو جب اس حال میں دیکھا تو یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے تو پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام آپ کو مکمل طور پر پہنچائے جس جس طرح سے مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اب اگر آپ پر عذاب نازل ہوا ہے تو میں کیوں اداس ہوں اور میں کیوں رنج کروں کیونکہ یہ جو عذاب نازل ہوا ہے یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے نبی کی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ